بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے سیاسی اعتبار سے بھی تیاریاں کی جیسے کہ عسکری اعتبار سے انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی تھی سیاسی اعتبار سے تیاریوں کے ذمن میں انہوں نے یہ کیا کہ قططومطینیہ کے پڑوسی جو ممالک تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہنگری اور بلگاریا کے ساتھ لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے دوسرے نسرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان حکومتوں کی فوجوں نے بھی قسطنطنیہ کا سر توڑ دفاع کیا اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمان توڑ کر وہ اپنے ہم مذہب صلیبیوں کا ساتھ دینے لگے قرآن کریم نے ان کافروں کی خیانت جنایت بدہدی اور غداری کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے یہ کفار منہ کے میٹھے اور دل کے کڑوے ہوتے ہیں ان سے ہر وقت احتیاط برتنی چاہیے اور یہی احتیاط ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے جہاں سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا وہیں عسکری اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے اس لیے کفار کی خیانت سے انہیں کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچ سکا الحمدللہ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہے تھے تو بے بادشاہ نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بہت زیادہ مال و دولت کی پیشکش کی حتیٰ کہ اپنے کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی وہ تیار ہوا اپنے علاقوں کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ راضی ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی سلطان نے یہ آزم کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست نابود کر دیں گے جب قسطینیہ کے بے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہر صورت میں وہ شہر کو فتح کرنے کے لیے پر ہیں تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی خسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے حتیٰ کہ اس نے اپنے مخالف مذہب والوں سے بھی امداد مانگی خسنطینی والے آرتھوڈاکس فرقے والے تھے لیکن ضرورت پڑنے پر اس نے کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کیتھولک فرقے والوں سے ان کے شدید اختلاف تھے لیکن بیزنطینی بادشاہ نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے اے روم سے درخواست کی دراصل ان کیتھولک فرقے والوں نے آرتھوڈ فرقے والوں کا قتل عام کیا تھا سابقہ دور میں اس لیے بیزنطینی والے کیتولک فرقے سے بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈاکس کیلیسا کو نصرانیوں کے درمیان اتحاد کے خاطر پوپ کا اتعاد گزار کرنے کے لیے تیار ہے دیکھیے اتحاد بین النصارہ اتحاد بین کے خاطر یہ کفار آپس میں اپنے اختلافات کو بھول کر متفق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈاکس فرقے والے اس بات کو قطان پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے کیتھولک فرقے والوں سے کسی بھی قسم کے تعلقات ہوں پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطینیا بھیجا اس نے قسطینیا کے سب سے بڑے چرچ آیا سفیا میں تقریر کی پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ان گرجاؤں کو متحد کرنے کے اعلان کو سن کر آرتھوڈاکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا شاہ اور بابا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے خصوصی طور پر قسطنطین کا وزیر اعظم اور پوپ ان دونوں نے بہت سخت مخالفت کی حتیٰ کہ وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بے کے علاقے میں لاطینی جبے کو دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ترکوں کے امام دیکھیں اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں مسلمانوں پر اعتماد کا یہ حال تھا لیکن یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں ہو گیا تھا جہاد کی برکت سے ایسے حالات اور ایسا ماحول وجود میں آتا ہے جہاد ہو تو کافر آپ کے سامنے جھکتا ہے آپ کی تعداد کرتا ہے اور آپ کا تابع بننے میں فخر محسوس کرتا ہے جیسے کہ یہاں پستن کے وزیر اعظم کے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بے کے علاقے میں لاطینی ٹوپ دیکھنے سے ترکوں کے اماموں اور پگڑیوں کو دیکھنا بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے عزت رفتہ کی بحالی کے لیے بہترین انداز میں جہاد کرنے اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سبق میں قسطینیا پر حملے کا تذکرہ ہوگا وہ اللہ تعالی علا خیر خلق ہی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته